ترجمے کے اندر فی حالت کو ٹھیک ہے نا ہم کہتے ہیں اس کی تو بڑی شان ہے ٹھیک ہے شان سے مراد ہوتی ہے تلاوت سے آئیے تتلو کس سے تلاوت ٹھیک ہے تاملون تاملون کہتے ہیں عمل کرنے کو یعنی عمل سے ہے تاملون شہوت شہود شہود شاہد ہے نا جیسے کہ شاہد شاہد اور شہود یہ جو شہود شہود سے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مراد لیں گے جیسے ہم کہتے ہیں گواہ گواہ جو ہوتے ہیں دیکھنے والا شہود ٹھیک ہے ضونا زونا کا مطلب ہے کہ جب اس کام کے کسی کام کے اندر مشہور ہونا یا اندر داخل ہونا طفی زونا کا مطلب کیا یہ افاظہ یفیزو و سے یعنی کسی چیز میں داخل ہونے کے معنی سے ٹھیک ہے یا مشغول ہونا وما یابو یازو یازو یازوبو یازو یہاں پہ مراد یازبو سے مطلب پوشیدہ, پوشیدہ پوشیدہ پوشیدہ کے معنی کے اندر ٹھیک ہے مسکال سے مراد تھوڑی سی چیز مسکال اظہر یعنی ایک تھوڑی سی چیز جو ہے مسکال ایک پیمانے کا نام ہوتا ہے ایک یعنی جس طرح آپ سمجھ لیں کہ چھوٹی سی چیز جو ہے مسکال ٹھیک تو یہ آپ دیکھیے ترجمہ دیکھیے وَمَا تَكُونُ فِي شان اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو وما تتلو من من قرآن اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو ٹھیک ہے یہ ہے سور یونس سکسٹی ون نمبر آئےت سکسٹی ون سوریہ یونس ٹھیک ہے سوری یونس سکسٹی ون نمبر آیت ہے اور یہ چل رہا ہے گیارہویں پارے کے اندر ہے گیارہواں گیارہواں پارا ٹھیک ہے گیارہواں پارا اس میں سے الیونتھو اس میں وما تخلوم من قرآن اور قرآن کا جو حصہ بھی تم تلاوت کرتے ہو ولا ملون من امل اللہ کن عل شہدا اور اے لوگوں تم جو بھی کام کرتے ہو ٹھیک ہے تم جو کام بھی کرتے ہو ولا تعامل من املن میں کہہ رہا ہوں اس میں دیکھیں یہ آ رہا ہے لاتا ملونا کہ تم کوئی کام نہیں کرتے لیکن میں نے ایک ترجمہ کیا ہے تم جو بھی کام کرتے ہو اگر اصل میں اللہ بھی آ رہا ہے اللہ آ رہا ہے آگے تو آپ نے ایک میتھ کا ایک قاعدہ آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ کیا کہ مائنس ملٹی پلائی بائی مائنس ٹھیک ہے نا یعنی مائنس ملٹی پلائی بائی مائنس جو ہوتا ہے آپ جب ملٹی پلائی کرتے ہیں تو اس سے کیا نکلتا ہے پلس نکلتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا نکلتا ہے پلس ہوتا ہے نا تو اسی طرح جب لا آیا لا اور تم کوئی کام نہیں کرتے مگر کرتے ہو ٹھیک ہے تو اللہ آ گیا تو میں نے اس کو ترجمہ ہی کیا کر دیا ایسا کر دیا کہ پلس کے اس میں کر دیا دیکھیں اصل میں تو یوں ہونا چاہیے تھا ولا املون امین املین تم کوئی بھی کام نہیں کرتے اللہ کن علیہ کم شہدا مگر ہم تمہ دیکھتے ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ کن علیکم شہدا تو میں نے ترجمہ کیا کر دیا تم جس کام میں بھی مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں مگر میں نے غائب کر دیا مگر کا ترجمہ ٹھیک ہے جی مگر کا ترجمہ میں نے غائب کر دیا تو میں نے اسی کا کیا کہ ورنہ یوں ترجمہ کرنا پڑتا والا تا امل عمل تم کوئی بھی عمل نہیں کرتے اللہ کن علم مگر ہم اس کو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں اس تفیظ و نفی اس ٹھیک ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اس تفیظ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جب کام کر رہے ہوتے ہو تو تمہیں ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تم جو بھی کام کرو گے وہ ذات تمہیں دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے وما یا ربی کا وما آ ربی کا ذرا ولاف سما اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے ٹھیک تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے فی العض نہ زمین میں ولاف سما اور نہ آسمان میں ولا اصغر ذالکا ولا اکبر اور نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی اللہ کی کتاب مبین مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے یعنی وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بڑی سی بڑی بات بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ لی ہے اپنے پاس اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے ہم سب کو کہ ہر وقت یہ دھیان رکھ لو کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے ایک ایک عمل کو جانتے ہیں ایک ایک عمل کو میرے دل میں آنے والے خیال کو بھی میرے ظاہری کاموں کو بھی باطنی کاموں کو بھی تو ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ٹھیک ہے ترجمہ کرنے کی دوبارہ ضرورت تو نہیں آسان ہے یہ ترجمہ دوبارہ کروں بتا دیجئے ترجمہ اگر دوبارہ کرنا ہے دوبارہ کر دیتا ہوں کیونکہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو تھوڑا سا بندے کو ایک اس میں تیون میں آنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اچھا آگے چلتے ہیں پھر 62 نمبر اولیا اللہ لا اچھا دوبارہ کرتا ہوں چلے وما تقوی شان اور اے پیغمبر تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو وما تتلو من ہو من قرآر اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اور اے لوگوں تم جو, جو تم جو کام بھی کرتے ہو ٹھیک اس ہے استفیزو نفیه تو جس وقت اس کام میں مشغول ہوتے ہو الا كنا عليكم شهودا ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں میں نے ترجمے کو کیا کر دیا ٹھیک ہے نا اس کو وہ کر دیا یا وہ وما یا سے ہزاد کیا ہے ابھی بتا رہا ہوں آگے واما یازوب اور ربی کا ذرات سے مراد ہے پوشیدہ چھپی ہوئی بات ٹھیک ہے پوشیدہ مطلب چھپی ہوئی بات ٹھیک ہے ہرڈن ہڈن جو ہم کہتے ہیں کوئی چیز بھی اللہ تعالی سے ہرڈن نہیں ہے اللہ تعالی کے سامنے تو ہر چیز کیا ہے ظاہر ہے وما یا ہزوب ار ربی سما اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے زرا کسے کہتے ہیں جو ڈسٹ پارٹیکلس ڈسٹ پارٹیکلس آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈسٹ پارٹیکلس ہوتے ہیں بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں زرا کہتے ہیں یا ایک کیڑی جو ہوتی ہے بہت چھوٹی کیڑی ریڈ کلر کی جو کیڑی ہوتی ہے عام طور پہ وہ عام طور پہ نظر نہیں ہے یہ ایک تو جو بلیک کیڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی سی چھوٹی ایک ہوتی ہے جو ریڈ کلر کی ہوتی ہے بہت چھوٹی سی کیڑی ہوتی ہے جو عام طور پہ بہت مشکل نظر ہے وہ اس کو بھی ذرا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے صاحب جلالین نے دونوں کا ذکر کیا صاحب جلالین جلالین جو وہ تفصیل کی کتاب انہوں نے ٹھیک ہے تو وما یازب ان ربی کا مسقال ذرا اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں نہ اس سے چھوٹی ولا اکبرا اور نہ نہ بڑی اللہ کتاب ممکن مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے ٹھیک ہے الا ان اولیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کیڑی کا انڈا نہیں کیڑی کا انڈا تو وہ ہے کیڑی کا انڈا نہیں ہوتا وہ چھوٹی سی کیڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی سی کیڑی ہوتی ہے الا ان اولیا اللہ اللہ جی یاد رکھو یاد رکھو ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ سے آ جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اٹینشن حاصل کرنے کے لیے خبردار جیسے نا وارننگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا ہم اسے کہتے ہیں یاد رکھو اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف ان علیہم ولام یا زنون جو اللہ کے دوست ہیں لا خوف ان علیہم نہ ان کو کوئی خوف ہوگا ولاحم یا زنون نہ وہ غمگین ہوں گے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہوں گے نہ ان کو ماضی کی کسی بات پر غم ہوتا ہے نہ مستقبل کے بارے میں کوئی ان کو اندیشہ ہوتا ہے نا کہ انسان ماضی کے ہم ماضی میں پڑے رہتے ہیں یا مستقبل کی پریشانیوں میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا بہت برا ہوا تھا اللہ کے دوست جو ہیں نہ ان کو ماضی کی کسی بات کے اوپر کوئی اندیشہ ہوگا کچھ خوف ہوگا ولاحم یا یعنی حزن بھی کچھ نہیں ہوتا غمگین نہیں ہوتے ہیں حزن نہیں ہوتا ان کو ٹھیک ہے اور اس کی دو تفاصیر کی گئی ہیں دو تفصیلیں دو تفصیلیں کیا ہیں ایک تو یہ کہ یہ آخرت کے متعلق ہے یاد کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان کو آخرت میں کچھ بھی غم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اتنے اونچے مقام دیں گے اور جس, جس وقت قیامت کا دن بھی قائم ہوگا ان کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سہولت دی جائے گی یہ پریشان نہیں ہوں گے ایک تو یہ مراد ہے اور دوسری مراد یہ ہے کہ اس سے صرف آخرت نہیں مراد بلکہ دنیا بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں نہ ان کو دنیا میں کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ان کو آخرت میں کوئی غم ہوگا نہ دنیا میں کوئی غم ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا ٹھیک ہے اور یہ تفسیر بعض مفصرین نے اس کو راجے کرا دیا ہے راجے کرا دیا اب اس پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے وہ اعتراضی ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان کو کوئی خوف اور غم ویرہ نہیں ہوتا تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان بیچاروں کے اوپر بھی بڑی پریشانیاں آتی ہیں ظاہری طور پہ اور انبیاء کے متعلق تو آ گیا کہ سب سے زیادہ جو مصیبت آتی ہے انبیاء پر آتی ہے سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئی ہیں تو پھر اللہ تعالی تو یہ فرما رہے ہیں کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ یہ غمگین ہوتے ہیں ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم جو تھے جب ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے تو کیا مطلب تو سنیے یہ کہ خوف اور غم سے کیا مراد ہے ظاہری طور پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ یہ بھی ان کے آنسو بھی جاری ہوں گے وہ روئیں گے بھی لیکن دل سے ان کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے دل سے بڑا سکون حاصل ہوتا ہے اس کی مثال سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی جیسے کہ ایک آدمی کا کچھ ہو گیا اس کو کچھ تھوڑا وغیرہ نکل آیا ڈاکٹر نے کہا کہ بھی اس کا آپریشن کرنا پڑے گا آپریشن کرنا پڑے گا آپ کا کہ یہ جس میں دانت میں درد ہے تو آپ کے دانت بالکل کھایا گیا ہے اس میں کیڑا لگ گیا ہے اس دانت کو نکالنا پڑے گا, گا تو اب وہ بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اس کو ٹیكا لگاتا ہے تو اب اس کی آنكھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں آنكھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں لیكن كیا ہو رہا ہوتا ہے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اوپر سے تو لگ رہا ہے کہ جی یہ تو بےچارا بڑا غمگین ہے لیکن دل سے خوش ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ چلو جی یہ جب یہ نکل جائے گی تو میرا جو غم ہوگا وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جو عام لوگ جو نیک اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ چلو اللہ کی طرف سے کوئی چیز ظاہری پریشانی آ بھی گئی تو اس سے ہمارے درجے بلند ہو رہے ہیں آخرت کے اندر آخرت میں درجے بلند ہو رہے ہیں تو وہ اوپر سے لگتا ہے کہ رو رہے ہیں لیکن دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو بڑے درجے مل جائیں گے آخرت کے اندر ٹھیک ہے تو یہ مراد ہے ٹھیک ہے تو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اب اسی لیے اگر کسی اللہ والے کو دیکھیں گے روتا ہوا نظر آئے دنیا کی وجہ سے تو یہ نہیں ہمیں اپنے جیسا نہیں سمجھ لینا چاہیے ان کو کہ بھئی یہ بھی دنیا کے لیے رو رہے ہیں بھئی وہ اوپر سے رو رہے ہیں وہ تو اوپر سے رو رہے ہیں دل سے تو وہ بڑے راضی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل صحیح بات الزین آمنو الزینہ آ منو وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کانو یا اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ایک منٹ ذرا ذرا ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے السلام علیکم و آواز آ رہی ہے جی, جی. معذرت معذرت ٹھیک ہے وہ اصل میں ایسی کوئی ہوگی تھی کہ مجھے فون اٹھانا لازمی تھا میرے لیے ورنہ میں اٹھاتا نہیں ہوتا تو مجھے فون اٹھانا لازمی تھا رشتہ دار تھے ان کی کوئی وہ تھی قرآن پاک وہ چل رہی ہے اس لیے اس میں جو ہے اٹھانا نہیں چاہیے مجھے لیکن اللہ عام منو وہ متقی کون ہیں اللہ عام یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے وکان و اور تقوا اختیار کیے رہے وقان یت اور تقوا اختیار کیے رہے اب سنیے گا سرف کی ایک بات صرف کے حوالے سے جن ساتھیوں نے کچھ صرف پڑی ہوئی ہے ان کے لیے جنہوں نے صرف نہیں پڑی ہوئی خیر ان یہ آگے بات آ جائے گی کانا مزارے پر داخل ہو رہا ہے یہ کانا افال ناقصہ میں سے افال ناقصہ میں سے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا کانا مزارے پر داخل ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا بن گیا استمرار اس میں آ گیا استمرار ٹھیک ہے استعمر کسے کہتے ہیں کنٹینیوس ہو جانا کسی چیز کا استمرار سے مان لیں کنٹینیوس ہو جانا وکان یا اور تکوا اختیار کیے رہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ بس تھوڑی دیر کے لیے تکوا اختیار کیا نہیں تکوا اختیار کیا اور ہمیشہ ہی تقوے کو اختیار کیے رہے ٹھیک ہے نا یعنی جاری رہنا سمجھ رہے ہیں بات کو تو آج ایک نئی بات بھی آپ کو پتا چل رہی ہے کہ کانا مزارے پر داخل ہو رہا ہے تو اس سے کیا بن جاتا ہے استمرار کانٹینیوس ہو جانا کسی چیز کا تو ماضی استمراری ہو گیا تو ہم کیا کہیں گے وہ کانو اور تقوی اختیار کیے رہے ٹھیک ہے لہوم البش رفل حیات دنیا لہوم البشرا فل حیات ان کے لیے خوشخبری ہے فل حیات دنیا دنیا کی زندگی میں وکیل آخرہ اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبری لا تبدیل علی اللہ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے زالکا ٹھیک ہے زالکا حل الفوز یہی زبردست کامیابی ہے زال کا الفوز فوز العظیم یہی زبردست کامیابی ہے ٹھیک ہے ہم نے کامیابی دنیا کے ساتھ جوڑ لی اللہ فرما رہے نہیں اصل کامیابی کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں بھی کیا ہو تری ہو اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی خوشخبری خوشخبری ہو دنیا بھی سکون کے ساتھ ہو جائے آخرت بھی سکون کے ساتھ ہو جائے تو جو سب سے کامیاب لوگ کون ہیں اس وقت کے حوالے سے سب سے کامیاب لوگ اولیاء اللہ اولیا اللہ سب سے کامیاب لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں کامیابی مل گئی فلاں مل گئی اتنی دولت آ اتنے بڑے عہدے پہ, پہ پہنچ گیا نہیں نہیں اللہ نے فرما دیا یہی لوگ کیا ہے کامیاب ان کے لیے خوشخبری ہے اسی لیے جو لوگ آتے ہیں نیکی کے ساتھ گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینہ نہ مازل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ جس وقت موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر خوشخبری سناتے ہیں بعض لوگوں کو باقاعدہ جنتیں دکھا دی جاتی ہیں جنتیں دکھا دی جاتی ہیں کہ ساری کی ساری دکھا دی جاتی ہیں کہ دیکھ لو جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ اصل کامیابی یہ ہے دوڑ لگانی ہے تو آخرت کی لگانی ہے آگے اب اگلی جو وہ بتایا جائے گا پھر یہی بات کہ آج کل کے ہمارے جو مدارس کے طلبہ علماء اور دیندار طبقہ اس کے لیے اس بات کے اندر ایک تسلی بھی ہے سب کے لیے تسلی ہے کہ جیسے کہ آج کا میڈیا کو اور دیندار لوگوں کو حقیر جانتا ہے ان کو کسی بات کو کہتا ہے ان کو کیا آتا ہے ان کو کیا پتا ٹھیک ہے تو اس قسم کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں اور مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ یہ تو لوگ جاہل ہیں جاہل ٹھیک ہے جہالت کیوں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیونکہ یہ انگریزی علوم نہیں پڑتے انگریزی علوم نہیں پڑتے اس لیے یہ جاہل ہیں ٹھیک ہے آج کل یہ اس قسم کی بات کی جاتی ہے یا ان کو انگریزی نہیں آتی ہے اس لیے یہ جاہل ہیں ٹھیک ہے تو جہالت کا معیار انہوں نے یہ بنا لیا تو اب اس کی وجہ سے بعض لوگ غمگین بھی ہو جاتے ہیں مدارس کے علماء یا طلبہ ان کو غم بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمیں لوگ اس طرح کہتے ہیں اس پر غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے عزت کس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے لیے عزت جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیں گے اس کو عزت ملے گی ان کی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا تو آگے دیکھیے کہ یہ کیا, کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ کافر لوگ مشقین لوگ جو آپ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں نا آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں ٹھیک ہے عزت کس کے اقتدار کس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیں گے جس کو اقتدار دیں گے اسی کو ملے گا ٹھیک ہے اب دیکھیے اس کو ولا یا زم کا کوم ولا یا غم تو کیا آ گیا کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ باتیں بناتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں قولہم ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں کیا ان العزت علی اللہ جمع یقین رکھو ان آ گیا ان مطلب بے شک یا یقین کے معنی یقین رکھو ال عزت علی اللہ جمعہ اقتدار جو ہے عزت جو ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے تمام کا تمام اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے وہ سمیع العلیم وہ ہر بات کو سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے عورت برقع کرے تو لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں خاص طور پہ آج کل آپ سنا ہوگا عورتوں کے میں تو خود ایسی آوازیں سنی عورتوں کہتے ہیں ننجا ننجا کہ دیتے ہیں جو عورت نکاب لیتی ہے تو تو تو تو تو آوازیں لگاتی ہیں عورتیں بھی لگاتی ہیں مرد بھی آوازیں لگاتے ہیں یونیورسٹی وغیرہ کے, کے اندر ہونے کی بات نہیں ہے اس نے یاد رکھو انہ من تھے سما وات وہ اب سمجھیے ایک ہوتا ہے لفظ ماں ایک ہوتا ہے من ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ماں ایک ہوتا ہے من جن ساتھیوں نے صرف اور نحف ویرہ کچھ نہیں پڑی ہوئی خیر ہے اس میں پریشانی ہونا یہ ان شاء میں پڑھاؤں گا میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ساتھی مجھے بار بار کہتے ہیں کہ جی پریشانی ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے مجھے اب تھوڑا تھوڑا مجھے صرف اور نحف کا ٹچ دینا ضروری ہے میرے لیے میں ساتھ ساتھ قرآن پاک کے تاکہ وہ چیزیں چلتی جائیں تو ماں موصولہ ایک ہوتا ہے ماں موصولہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے جیسے کیا جاتا ہے ٹھیک جو ہے جو جوڑنے کے لیے موصول سے مراد کو جوڑنا ہوتا ہے چیزوں کو جس کا ہم ترجمہ اللزی اللطی میں پیچھے جو ترجمہ کرتا رہا ہوں کہ جو ٹھیک ہے وہ لڑکا آیا ٹھیک ہے جو کل گیا تھا دیکھیں اب جو کے ذریعے سے میں نے اس طرح کیا تو ماں اور من ماں بھی موصولہ ہے من بھی موصولہ ہے یہ دو جملوں وغیرہ کو جوڑتا ہے آپس میں ٹھیک ہے یہ جوڑتا ہے ماں استعمال کیا جاتا ہے بے جان چیزوں کے لیے ماں استعمال کیا جائیے بے جان چیزوں کے لیے ٹھیک ہے فیلے مزارے ہے فیل مزارے ٹھیک ہے یت طبی کیا آ گیا اتبا یا طبیع فیل مزارے ہے اس کا ذہری بات ہے یہ فیل ہے اس کے لیے فائل الد اون مندون یہ اس کا فائل بنے گا ٹھیک ہے فائل کام کرنے والا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا جان چاو بھی رکھو یا یہ یاد رکھو دونوں وقت کی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ حروف تہذیب میں, میں سے ہے حروف تہذیب میں سے ہے تحزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھارنے کے معنی یا خبردار کرنے کے معنی میں آتے ہیں تحزیز ٹھیک ہے نا خبردار کرنا تحزیز حروف تہذیب جو نحف کے اندر پڑھتے ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ چار ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حل ٹھیک ہے اور اس طرح سارے لوما یہ سارے حروف تحزیز جو آئیں گے اس میں سے آئے گا یاد رکھو یا جان لو یہ سارے کے سارے وہی ترجمے اس کے اندر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یا خبردار یہ بھی وہ ہو جاتا ہے اس کا ترجمہ ٹھیک ہے تو اب دیکھیے کہ وما یتبیو فیل ہے اس میں موصول ہے اس کے بعد سارا اس کا سلا بنے گا یہ سارا مل کے یت کا فائل بنے گا اور شراکا یہ مفعول بنے گا مفول میں نے جس طرح بتایا تھا سبجیکٹ اور آبجیکٹ سبجیکٹ اور اس کا جو مفول واقعہ ہو رہا وہ کیا آ رہا شراک ترجمے کو کسی اور چیز کی نہیں وما یت تب ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے وما یت طبی اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وما یت طبی اللہ ید اون مندون اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں یدنا پکارتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ ترجمہ اصل میں پہلے پتا اس کا ہو رہا ہے اللزین ید اون مندون اللہ الزین ید من مندون اللہ کا ترجمہ میں پہلے کہہ رہا ہوں جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وما یت طبی او وما ید طبی شرکا اس کے مفول بنے گا وہ کوئی اللہ کے حقیقی شرکا کی پیروی نہیں کرتے وما ید طبیو وہ پیروی نہیں کرتے کون پیروی نہیں کرتے اس کا لفظ یار الزین ید اون مندون اللہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ پیروی نہیں کرتے کس کی شراکا یعنی حقیقی شراکا کی یعنی اللہ کے حقیقی شراکا اللہ کا حقیقی شریک تو کوئی ہے ہی نہیں ہے حقیقی شریک تو یہ کس کی ان کی پیروی نہیں کرتے اللہ ذن یہ کس وہ کسی اور چیز کی نہیں وہ کسی اور چیز کی نہیں محض گمان کی پیروی کرتے ہیں وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں وہ انہوں اللہ اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں وہ انہ اللہ کہ وہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں ادھر بھی بات سمجھیے گا تھوڑا سا مشکل نہیں ہے لیکن یہ ان آ گیا ان یہاں پر آیا ان ٹھیک ہے اس کے بعد آیا اللہ ان آیا اس کے بعد آیا اللہ تو ترجمے میں اس کا ترجمہ آئے گا نفی کا ترجمہ آئے گا ٹھیک ہے نا ان نافیہ کہلائے گا یہ کیا کہلائے گا ان نافیا ان کے بعد الا آ رہا ہوں نا ان کے بعد اگر الا آ رہا ہو ترجمے میں نفی کا ترجمہ آتا ہے ٹھیک ہے نفی کا ترجمہ ٹھیک ہے یہ آیت چل رہی ہے جی یہ چل رہی ہے جی سکسٹی سکس نمبر ترجمہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو ایسی تھی میں دوبارہ کرتا ہوں آپ کو تاکہ سمجھ آئے اللہ منفی سماوات زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں ان اللہ اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے شرکا کی پیروی نہیں کرتے وہ کوئی اللہ کے شرکا کی پیروی نہیں کرتے اللہ ذنا وہ کسی اور چیز کی نہیں نکالا نہیں کا ترجمہ آئے گا ان وہ اتباع نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ کسی کی اتباع نہیں کرتے اللہ مگر اللہ ذنا محض گمان کی محض گمان کی وم اللہ یا خرسون اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے رہتے ہیں إلا وہ نہیں کرتے کچھ بھی اللہ یا مگر اندازوں کے تیر چلاتے ہیں ان کا ترجمہ میں نہیں کے ساتھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کچھ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی مشکل تو نہیں ہو رہی ہے آواز آ رہی ہے جی آواز اوکے ہے نا پریشان نہیں ہونا پریشان بالکل نہیں ہونا پریشان بالکل نہیں ہونا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ یہ چلے گی سرف ایک ایک چیز چلے گی ابھی تو پہلے جو آپ کو ترجمہ قرار تھا وہ ویسے چل رہا تھا نا اب دیکھیے دن ب دن میں تھوڑا تھوڑا پیسے دیتا جاؤں گا سرف نہ ایک دم دوبارہ بتا دیتا ہوں دوبارہ بتا دیتا ہوں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک سپارہ جس وقت انشاءاللہ ہمارا مکمل ہوگا پھر آہستہ آہستہ دن بدن ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات نئی بات صرف ناف کے حوالے سے پھر بلاغت کی چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہے بلاغت کو بھی انشاءاللہ ساتھ ساثر ڈالتے جائیں گے ابھی صرف میں صرف اور ناف کو ہلکا ہلکا جو جوٹاچ دے رہا ہوں آگیا دوبارہ دیکھیے اللہ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ ماں ید اور اتباع نہیں کرتے اور ابتبا نہیں کرتے کون اتباع نہیں کرتے اس کے لیے وہ کون ہے وہ سبجیکٹ کون ہے وہ فائل کون ہے اللہ ید اون مندون جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں کیا कि, کس कि, کی اتبا نہیں کرتے شراقا یعنی اللہ کے حقیقی شراکا کی اتباع نہیں کرتے کیونکہ اللہ کا حقیقی شریک تو کوئی ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کے شراکا کی اتباع نہیں کرتے کیوں اللہ کے لیے تو حقیقی شریک تو ہے ہی نہیں ہے کوئی شریک ہی نہیں ہے اللہ کے لیے تب الزن وہ کیا کر رہے ہیں وہ نہیں اتباح کرتے النا مگر صرف اپنے گمان کی النّ مگر گمان کی فہم کی وہ عل اِلّا یا <يَحْرُسُون> وہ نہیں کرتے مگر کیا کر رہے ہیں یا <يَحْرُسُون> مگر اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں اٹکل کے تیر کبھی کس کو خدا مان لیا کبھی کس کو خدا مان لیا کبھی سورج کو مان لیا کبھی ہوا کو مان لیا جسے پہلے لوگ ہوتے تھے کہ جی مختلف قسم کے ہر ایک کو شریک بنایا ہوا بتوں کو بنا ہوئے تھے مختلف قسم کے بت ہیں تو یہ سارے کے سارے ماز اٹکل کے ساتھ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں وہ فلاں کے پاس جاؤ جی فلاں جی اس کے لیے جانا ہے تو اس سے مانگو جی اسی قبر پہ جا کے مانگو جا کے ٹھیک ہے اللہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کی وہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے متعلق اور بار بار اپنی صفات کو ذکر کر رہے ہیں کہ تم کہاں دوڑ رہے ہو تم دوڑ رہے کدھر ہو میرے پاس کیوں نہیں آتے ہو و اللہ وہ ہے لکم اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی کیوں لتسکنو ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو ون نہارا اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے دن میں انسان دیکھتا ہے دیکھیں رات کو بھی انسان کی دیکھنے کی صلاحیت تو موجود ہے لیکن روشنی نہیں ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انسان دیکھ نہیں سکتا رات کو بھی آنکھیں تو وہی وہ ہیں جو دن کو ہیں آنکھیں تو وہی وہ ہیں جو دن کو ہیں رات کو بھی وہی وہ ہیں لیکن اندھیرا ہو گیا تو ان اس آنکھ نے دیکھنا جس طرح صلاحیت تھی وہ کم ہو گئی وہ دیکھ نہیں سکی थीके? ون نہارا مبصرا اور دن کو ایسا بنایا تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے مبصرا ٹھیک ہے دیکھنے کی صلاحیت دے مبصر اس میں فائل کا سیگا آئے گا اس میں فیزا لیاتل قومی یس معاون ان نفیزہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں لایات میں نے بتایا تھا نشانیاں اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کون ہیں یسمعون yes, جو غور سے سنتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اب آگے اس میں مجوسوں کا رد کر دیا گیا مجوسی کیا کرتے تھے آگ ویرا کی پوجا کرنی یا سورج کی پوجا کرنی ٹھیک ہے سورج کی پوجا کرتے تھے نا تو سورج کیا ہوتا ہے دن کو ہوتا ہے رات کو غائب ہو جاتا ہے تو وہ خدا ہی کیا ہوا کہ جو کبھی ہو پھر غائب ہو جائے جس کے اوپر زوال آ جائے خدا تو وہ ہے جس پہ زوال نہ آئے تو سورج کیا ہے سورج پہ تو زوال آ گیا ٹھیک ہے تو یعنی دن چلا جاتا ہے تو کیا ہوئی زوال آ گیا سورج کے اوپر آگے عیسائیوں کا رد ہوگا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نوز بلّہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کا رد کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں و کہتے ہیں ات کالو یعنی کچھ لوگوں نے کہہ دیا اتخذ اتخلاح اتخل ولادن کہ اللہ اولاد رکھتا بنائی ہے اتخذا کہ بنائیے اللہ نے اولاد دیا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے پاک ہے اس کی ذات صبح نہ پاک ہے اس کی ذات ٹھیک ہے نا یہاں سبحانہ پاک ہے اس کی ذات و الغنی وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اس کو کیا ضرورت ہے اولاد رکھنے کی اس کا دل بھی کوئی وہ نہیں ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں وہ لے پالک لے لیتے ہیں وہ پال لیتے ہیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں بچے تو اللہ تعالیٰ کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں غنی وہ ہے لہو ما فسمات فس لہو ما فسم دیکھ لئے ماں آ گیا لہو ما پاتے وہاں فلاس آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے یہ دا... یہاں پہ کیا آ گیا ماں گیا ٹھیک ہے نا من اور ماں لہو ماں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے ان دکم سلطان بحاذہ انڈک من سلطان لہٰذا ان تمہارے پاس اس بات کی ذرا بھی ذرا بھی کوئی دلیل نہیں ہے ان ان من سلطان لہٰذا تمہارے پاس اس کی ذرا بھی کوئی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے ماں کوشچنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ماں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مس جیسے کہتے ہیں ماں اس کو کہتے ہیں ماں استفامیہ ٹھیک ہے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی جو ماں استعمال کیا جاتا وہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ماں موصولا بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپس میں جو جملوں کو جوڑنے کے لیے کمبائن کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا موصولا ٹھیک ہے جو استعمال ہوتا ہے کہ تو ماں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کیا ان دقو میں سلطان لہٰذا تمہارے پاس اس بات کی ذرا بھی کوئی دلیل نہیں ہے اتکو لا اللہ مالا تعالم اتکو لو کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں اتکو لو نا اللہ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو مالا تالم جس کو تم جانتے نہیں ہو کل آپ کہہ دیجیے ان الزین یف رونا اللہ الكذبہ۔ جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں لا یو وہ فلا نہیں پائیں گے متا ان سے دنیا بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے ان کے پاس سما الینا جم سما الینا پھر ہمارے ہی طرح ہمارے ہی پاس انہیں لوٹ کر آنا ہے سما نوزی العذاب پھر ہم انہیں چکھائیں گے یعنی نوزی عذاق کا یوزیق سے کیا مراد ہے چکھانا ٹھیک ہے نا ذکا میں نے بتایا تھا آپ کو ذخیر ترجمہ یعنی عذا کا یوزیک نزیک ام الزاب پھر ہم کیا کریں گے ان کو عذاب عذاب شدید یعنی شدید عذاب سکھائیں گے بما کانو یک فرون بیما کانو یق فرون یعنی جو انہوں نے یعنی جس سبب اس کے جو یہ کفر کیا کرتے تھے کانو یک فرون آ گیا نا کانا مزارے کے اوپر ٹھیک ہے یعنی کفر کرتے رہے تھے تو اس وجہ سے بیما کانو یقور پھر ان کو پھر جو کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کے بدلے ہم انہیں شدید عذاب کا مزا چکھائیں گے تو یہ ہمارا آج ساتواں رخوبی الحمد للہ مکمل ہو گیا ٹھیک ہے اب مکمل ہو رہی ہے ٹائم کیونکہ میرے بالکل نماز کا ٹائم شروع ہونے والا تو پھر ہم انشاءاللہ آٹھ پیس کے اوپر سرف ناف کے اندر سارے ساتھی آ جائیں ٹھیک ہے نا کانو پلیز ایکسپلین کانا کانا خالد ناکہ میں سے ہے یہ استعمال ہو رہا ہے کس کے اوپر مزارے کے اوپر یہ ان شاء کے اندر انشاءاللہ بتاؤں گا آپ نے کلاس میں آنا ہے صرف کے اندر کانا کے اندر کانا ماضی پہ داخل ہوتا ہے کانا مزارے پر داخل ہوتا ہے کیا کیا جاتا ہے ترجمہ میں کیسے چینجز آتی ہیں ٹھیک ہے جی آٹھ بیس پر آپ لوگ سارے آن لائن دوبارہ ہو جائیں اس کے اندر جب تک وہ ہے تو آٹھ بیس میں انشاءاللہ اللہ کلاس ہوگی ٹھیک ہے السلام علیکم و اللہ